ہر بچہ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 ہوں ظاہر یہ ترتیب جڑی ہے بر حقر یہ چار ہی گندے کیتے ہوں اگلا سوال ہے کہ و تعلیم گندی جو ہے رسول اللہ دی تعلیم رسول دی تعلیم گندی کیوں ہے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 فکا شافی فکا عملی فکا جی فلاں نہیں تصوف فلان علی شاہ جیسے ذہین فتین بندے خدا داد لیاقتوں کے صلاحیتاں دے مالک یہ جو جواب پرمین میں کافیہ کافیہ پڑھتا بھی کافیافی کتاب پرمین میں پڑھتا درخت تلے بیٹھا بھی میں مان بیٹھے بیٹھے میرے درخت دے ہر پتے کے اتنے کاف لفظ تقریر تے تشریح پیدا تھی گیے جو میں کہیں ہر پتے شرح لکھی گئی یہ لوگ بھی 15 15 سال دس دس سال صرف کرتے کرا پو بھی جی سیکھنا ہوئی سوچ کلو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 سو روپیہ ملک مرلاباد سو امیدوار میرے کبا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 تو سر دنیا کو سمجھ دو حکومت چلا منا کیا سوائے تاریخ پٹ بلکہ الٹا فاروق آزم سی دور سکندری کا کتب خانہ کبز ہے کھولیا جائے تو کتاب ہی کتاب حضرت عمر فرمایا سے کا چلو چلاؤ دریا قرآن کے. اس وقت دنیا ہو جس اندر ماہر نہ پروفیسر مخصوص شوبھا معاشیات جس ماہرین سکھیں دے ماہرین باقاعدہ بیٹھے سکھشیات کیا دنیا کو معیشت دولت اپنے پتا کہیں کوئی لوکو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 سارے گھر والے ٹھیک جتنے بھی رو دے روٹی سارے گھر والے ایک بار چڑ سارا جگہ جو گربت کاپی کیوں کہ پانی سن